ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشی ہے تو چار تو ہر شب ہو مثال شبسرا تچ ہے شب, تو تو شب ہو مثال شب یسرا چار قدم ارش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم ارش بری ہے ہر در کی غلامی ہر ایک کو میا سر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبری لمی ہے اس در کا تو دربان بھی جبری لمی ہے نظر سوئے مدینہ دل دریا کو نظر سوے مدینہ آم تیرا انداز بیاں کتنا نسی ہے آزم تیرا انداز بیاں کتنا نسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد سب بات بعد کہ, کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد دوار سے مراد دل بگوئم بپائے خواجہ چشبہ راہ مال ہیں کہ یہ دل کی مراد کے دو الفاظ کہہ رہے ہیں کہ راب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ مبارک سے اپنی آنکھوں کو مل دوراد دل بگم مپائے خواجہ چشمہ مالے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم اللہ علیہ وسلم، امام الرسل مقصد آفرینش اور بائیں سے کائنات ہیں دو عالم کی رونق آپ کی ذات اقدس سے قائم اور کائنات کا ظہور آپ کے تن قدم سے ہوا ہے آپ اگر مقصود نہ ہوتے کونوں مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم آمد تری ابر کرم تو رونق عالم تیرے ہی رے گرشن ہستی یہ بنا ہے فردوس دو جہنم تری تخلیق سے قائم یہ فرق نے تیرے دم سے ہوا ہے فرمانے دو عالم تریتو کی اس سے نافذ تری شفاعت پہ رحیمی کی بنا ہے حوصل و جمال فل و کمال عطا و نوال اور محبوبی و خوبی کا جو ارف درجہ اور حوض امتیاز کو جھکتا ہے جو نقطہ ہے میں راج تھا وہ سراپا جہاں یا رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھا خلق تو بررام بن کل ہے کامنا کا قت خلگتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرب سے اس پاک پیدا کیے گئے گویا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا حس تخلیق کا شاہکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پاک پیکر میں جلوہ فگن ہوا اور جو ظاہر و باطنن سیرت سورت میں اپنی مثال آپ تھا جس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ ہوگا اللہ جلال اب منوالح واضح اس کا جیسے اس کی لوہیت میں کوئی بھی شریک و سعیم نہیں شبہ و شبیر مقابل و مقابل اور نظیر نہیں اسی طرح مخلوق وفدیت کے کمالات و فضائل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ کوئی ہمسر ودیل اور مقابل و برابر نہیں آپ اپنی ذات و صفات اور وحسن کمالات میں جامیت قبرا کے اصرب و فوج پر فائق ہے جس سے آگے کوئی فوق و بلندی خوبی و کمال باقی نہیں رہتا بل بے کمالی ہی دجا مالی ہی حسن جمی و خصالی ہی صلی علیہ والی اللہ تعالی نے آپ کو اپنی اور آپ کی شان کے لائے اور خوبی و محبوبی عز و شرط قبولی و ترفت سے نوازا اور دلربائی و دل ستانی میں پوری مخلوق میں لاسانی و بے بنا دیا عائش صدیقہ رضی اللہ ترا فرماتی ہیں عربی شہر کا ترجمہ اگر مصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفسار مبارک کے اور رسار سنے گئے ہوتے تو وہ یوسف علیہ السلام کی خریداری میں اپنی نقلی کو صرف نہ کرتے اور اگر سلیخا زندہ ہوتی اور مصر کی عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبین نے اگرس دیکھی ہوتی تو عورتیں ہاتھوں کے بجائے دلوں کے کاٹنے کو ترجیح دے دیتی سچ ہے تو ہے مجبوع ہے خوبی و صراپائے جمال کون سی تحریری ادا دل کی طلبگار نہیں اللہ تعالیٰ نے ان جملہ مہانت و محاسن کا و فضائل سے تواز کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے مقام رفیع پر سرفراز فرمایا اور آپ کو پوری مخلوق کے لیے رسول نبی اسوا و نمونہ حاضی و مقتدہ بنا دیا اور آپ کی نبوت رسالت میں ہدایت و نجات اور فلاح دارین کو منحصر و مقید فرما دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ کی بحث سے لے کر عبدل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سے فات و الدین اعمال و کردار اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کی واحد پسندیدگی اور مندر کا راستہ وسیلا اور نمونہ ہے آپ جسے بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا جب بھی ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اہلیہ کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ملے گا کہ فیصلہ ربانی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنا لے گا آپ کے رنگ میں رنگ جائے گا آپ کی ادائیں آپ کی سنتیں آپ کے احکام اس کی زندگی میں رس بس جائیں گے اور جو آپ کی منع کردہ باتوں عمار سے بچ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جائے گا کیا شان ہے اللہ رحبوب نبی کی محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت جو پیرو احمد ہے وہ محبوب خدا ہے کن کم تم توہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری راہ چلو تاکہ تم سے اللہ تعالی محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے غیر جو شخص بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کو, کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کے کمال نام اکرام محبت و کرم بخشش و تاثا جائے گا اور دارین کی فوج و فلاح اور کامیاب کامرانی سے امکنار ہو جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی محبت آپ کا اتباع اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب کا مجھے وہ سبب ہے اسی طرح ایمان و محبت کا جذبات اور آپ کے اعتبار کے نیت سے آپ کا تذکرہ آپ کی سیر و اشتعال آپ پر درود شریف کی کثرت ویرزائے حق کا وسیلہ اور زیاد حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ادنا نسبت رکھنے والے مسلمان بھی ہمیشہ آپ کے اعتبا و زندگی کی بہار اور رونق اور آپ کی محبت کو دلوں کا سرور اور سرمایہ آخرت سمجھتے رہے ہیں اور آپ کے زندگی کا حوال اور آپ کی سیرت سوانح کو قلم بند کلم بند, بند و قلم بند کرتے رہے آپ کی سیرت پاک کے سننے سنانے اور لکھنے لکھانے کے دستور قرون اول سے شروع ہوا اور آج تک نسلن بعد نسلن اور کرنن باد کرن یہ پاکیزہ عمل امت میں رائج اور ہر زمان و مکان میں سیرت نبی اللہ صاحب الف و الف ط سلامن پر تعریفیں وجود میں آتی رہی پچھلے دور میں بھی متعدد وقی اور فوسر کتابیں سیرت پر لکھی گئی اس وقت ہمارے نظر جو کتاب ہے وہ بھی اس دور کا درزمین اور گوہر نایاب یعنی یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے یہ بھی آپ کی سیرت کے بارے میں لکھی گئی ہے ماضی کریم میں برے پاک و ہند میں دو عظیم ہستیاں گزری جو باقباغ ظاہر ہوئے بادمی علوم کے جامع اور شریعت و تبیقت کے امام اور جملہ شریع اور دینی علوم کی ماہر تھی بندہ کی مراد شیخ القل حکیم علامت مجد حضرت مولانا اشف علی تھانوی نوراضا مرکت المحت سے کبیر کلب اللہ کتاب برکت الحثر حضرت مولانا زکری صاحب کا دلوی حاضر حضرت رحمت اللہ علیہ دہشت کے قریب تھی اور شعیب الحدیث بھی اس طرح کا سیرت ہیں حضرت تھانوی کی سیرت پر مشہور متدعل کتاب نشر الطیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو برکت مقبولیت عطا فرمائی نشرطیب آپ نے کتاب لکھی تھی اور زمانے میں ہندوستان میں تعاون تھا آپ نے فرمایا تھا جس گھر میں یہ کتاب پڑھی گئی اس پہ تعاون نہیں آئے گا تو اللہ کی شان جن گھروں میں پڑھی گئی اللہ نے گھروں کو تعاون سے محفوظ رکھا یہ موجودہ کتاب نے پندرہویں صدی کے مجدد آزر شیخ موناریا قطب کو بھی پسند آئی مگر شیخ کے خلیفہ خاص نے اپنے سفیانہ مزاج اور ملفسی میں کی یادگار کے طور پر ہر دو بزرگوں کی علمی یادگاروں نے سرتیب اور خسان نبی کو جمع کر کے اس سے ایک کتاب تشریف فرمائی یہ ماشاءاللہ ہمارے مجالس میں پڑھی جاتی ہے اور جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیدا کرنے میں اس کو بڑی تاثیر ہے اور اس کو ساتھی پڑھتا رہا کرے ہاں جی امداد اللہ معذر مکی رحمۃ اللہ علیہ مبارک ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر کچھ واقعات آپ کے ان کو پڑھ لیتے ہیں تو قصائد کا سلسلہ شروع سے اللہ کا قصیدہ ہے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ پہلا کہ میں نے خلق تو محبار من کو لیا جب پڑھا وہ آسان من ثابت صابت اللہ کا جو حضور کے سامنے لکھا گیا ہاں جی اور جس دن آپ نے مکہ فتح کیا تو کچھ لوگ اتنے انہوں نے ظلم کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کا تھا کہ ہم تو جہاں دیکھے گا ہمیں قتل کیا جائے گا جی تو اس میں وہ بھی بھاگ رہے تھے لوگوں نے کہا کے نہ باغ اللہ کے بندو بندہ جا کر معافی مانگ لو بہت بڑا دربار ہے معاف کر دیے جاؤ تو خیر نے کہا بڑے شاہ سب نے کہا کہ میں بھی لکھ کر جاتا ہوں تو اس نے آ کر کسی دہ جناب رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو چادرا تھا فرمائی اس کے نام جی ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں کہ یہ لیکن ناسخانوں میں اس کے نام دیا کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ کشیدہ کو کشیدہ بردا کہتے زہر رضی اللہ کے خاندان کے پاس وہ چادر تھی کتنے اور عباسی خلافا نے پھر ان سے لیے وہ اور عباسی خلیفہ جب عید کے دن خطبہ بڑھانے اور نماز پڑھنے آتا تھا تو چادر اپنے سے اوپر ڈال کر وہ چل بردائی کسی بردا علی چادر جو ہے وہ ڈال کرایا کرتے تھے پڑھتے ہیں کہ اللہ بس رحمۃ اللہ فالو سے بیمار تھے تو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ کسی لکھا شان میں تو جب پڑھا گیا تو لبن نے ایک تو سنایا تھا غالب نے محبت کی بات ہے تو عزیز خوشبو دستہ شبلی خوش ترش گفتہ جتنی بار کہیں گے یہ پرانی نہیں ہوتی ہے ان کی بہار نہیں جاتی ہے اور ان کا مزہ جو ہے وہ کرکرا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تو میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور ایک میرے اوپر چادر ڈالی تو صبح میں اٹھا تو چاد وہ جمنی چادر میرے اوپر پڑی ہوئی تھی اور سالر کی شفا ہی کھڑے ہو گئے جو چل کر نکلا باہر تو گلی میں ایک فقیر ملے انہوں نے کہا خصدہ ہمیں بھی ہمیں بھی تو میں نے کہا کون سے خسیدا میں نے بہت دیکھے تم نے پہلے شہر پڑا سیر وہ شروع ہوتا ہے تو میں نے کہا تو کیا پتا ہے کہا جب یہ دربار دن پڑھا جا رہا تھا تو میں وہاں پر موجود تھا نا یہ برفودار ہے کسی محکمے میں ملازم ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا ماں باپ کوئی پاس ہے نہیں ہے بیماری اتنی بڑی کہ مجھے خیال ہوا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہوں. پھر کہیں بیچارے نے ایڈس کا نام سنا مجھے خیال ہوا کہ مجھے کہیں ایڈز ہو گیا اب تو میرا علاج نہیں ہو کہیں مری جاؤں گا کہتے ہیں ایسے میں دیکھ رہا تھا تو پاکستان سے کسی دردہ نشر کیا گیا کچھ لوگ کھڑے پڑ رہے تھے اور اس کی برکاستان کی گئی تو کہتے میں نے سوچا کہ اللہ وسعید بہت بڑے عالم بزرگ تھے بہت بڑے ولی اللہ تھے کہاں ہم اور کہاں حضور کی ذات اور کہاں ہم بنا غریب لوگ رات کو مجھے بھی زیارت ہوئی زیادہ اور سب اٹھا تو مجھے بھی چھپا ہوئی اس نے باہر سے خط لکھا اپنے ساتھی کو نے کہا کہ جا کر میرا خیال سناؤ اور اس سے پوچھو جی. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہم اور آپ جتنے کہ کتنے گئے گزرے کم نہ ہو ہاں جی لیکن وہ ذات مقدس خود وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارہ نا نقد جا کم رسول تم ہری سنالئی کم مل منی پوری ان کا بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی میں اور آپ اپنے آپ کو نہ دیکھے اور ذات ہی بہت کہ تاری میری طرح گسے پٹے گھٹیا انسان کا بھی یہ حال ہے کن کی تکلیف پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے عزیز العلّمان ہر اسلام علیہم بل من رحیم آپ کے خیر اور نفے کے لیے بہت ہی زیادہ چاہت کرنے والے ہیں ہرس بہت چاک ہو گئے تھے نا سے بڑی ہوئی چاہت دنیا کے دیکھی جائے اس کو ہیرس کہتے ہیں جو کہ منع ہے اور آپ کا وہ جذبہ یعنی بہت ہی زیادہ چاہت خیر پہنچنے کی یہ اپنی امت کے لیے ایک حکومتی کے لیے ایک حکومتی کے لیے تحزیل تم ہری سن علیہ کم بل مومن رعف الرحیم اور مومنین کے لیے دو سے فات سے اللہ نے اپنی ذاتی سے آپ نے بھی جو نام استعمال کیا رعف ال رحیم تو یہ نام جناب رسول اللہ صلی اللہ سے نشان نہیں فرمائے گئے بالمومن روف الرحیم کہ مومنین کے لیے آپ رعوف بھی ہیں اور آپ رحیم بھی ہیں سبحان اللہ تو ہم قدر پہچانے ہم قدر پہچانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قدر پہچان لی سمتی کی اس سمتی نے تو کبھی ضائع نہیں ہو کسی جگہ پر بھی ضائع نہیں ہوں اور کسی جگہ جو اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا یہ قدر ہم نہیں پہچانتے یعنی کلمہ جو ہے تو لا اللہ جس میں اللہ کی الوہیت اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو لینا ہے اللہ کے غیر کو کل سے نکالنا ہے اور دوسرا فرجۂ محمد رسول اللہ ہے جناب رسول اللہ وسلم کی محبت اور آپ کا اطباع اور آپ کے طریقوں کا اختیار کرنا اور آپ کے ساتھ وابستگی پیدا کرتے یہ دوا اضافہ مکمل ہوں تو کلمہ ہے مکمل ہوتا ہے نہیں صا بکرام ردواروں کی شان ہے کہ آپ کی محبت ہے کہ مل میں لیے صاحب اکرام نے جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انسار جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انسار عشق گاہ نبوی مصر کا بازار نہیں ایک نوجوان آئے ہم نے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی واندا کا سر کاٹ کے آو بس بغیر سوچے روانہ ہو. تو توڑا آگے بڑے تو آپ نے ان بلایا آپ کہ میں جو ہے نہیں اس بات کے لیے نہیں مبوس بہت لیکن یہ ہے کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش تھا تو اپنی جانوں سے بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چل جائے کہ اپنے رشتے دار وغیرہ تو یہ کوئی مجھ سے مختلف قسم کے مریض آتے رہتے میرے پاس میں تو اس دن کوئی یعنی یونیورسٹی کی کوئی لڑکی آئی اس نے کہا جی بس میں تو تکلیف میں ہوں کہ میرے دن میں بڑی ساخت محبت ایک لڑکے کی ہو گئی اور آپ کے لیے پازتی لی آئی کہ میرے مسئلے کا حل ہو کہ میری شادی ہو وہاں سر اسے تھوڑی سی میں نے بات کی میں نے کہا کہ مسئلہ یہ دیکھیں دیکھے آپ کے لڑکے سے محبت ہوگی میں نے کہا کہ ہم تو گزرے پٹے اس چودوی صدی کے مسلمان ہیں سچ بات ہے کسی سے کوئی محبت نہیں ہم دل کے محبت کا جو دروازہ ہے اسی کے لیے نہیں کھولتے کہ کل میں اس کو جمائے میں نے کہا کہ میری چھوٹی بچی پانچ ساڑھے پانچ سال کی کہ وہ جب باتیں کرتی ہے تو وہ دل مرا رکھتے اس کی طرف اتنی محبت رتنا تعلق لیکن اگر جناب رسول اللہ صلاح سے فوکم ہو کہ اس کو میرے قدموں پر دبا کر کے ڈال دو ہم اس کے لیے تیار ہیں ایک, ایک طریقے کو اختیار کر لوں کہ جان کو دبا کر کے ڈال دو اس کے لیے ہم تیار ہوں کہ ماں باپ, باپ کا رشتہ ہے اور بہن بھائی کا رشتہ ہے اور اولاد لال کا رشتہ ہے تو حساب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت سے اور وہ کی برکت سے ہے جس کو آپ لے کر آئے اگر کی ذات علی درمیان میں نہ ہو تو رشتوں کو کون جاننے والا ہے انسان تو کتے کتب بلی سے زیادہ آگے نکلتا ہے اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ دے بلائے کلن عام بل بدل پائے ہیں چوپاؤں سے بھی آگے بڑھ کر ان نالمی سطح پر جا کر مختلف جگہوں کا حال دے کیا انسان کی کیا عالم یہ تو برکڑ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تو سب محبتیں قربان ہیں آپ کی ذات علی اپنی جان قربان ہے آپ کی ذات علی اور سب محبتیں قربان ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم پر اور سب تعلقات قربان ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم پر اور اس نیت کو لے کر چلنا ہے سچ بات کیا دنیا کے مال و مکاؤ کیا دنیا کی چیزیں ہیں اور کیا دنیا کے خزانے اور سامان سب کے تنکے کے برابر حیثیت نہیں رکھتے اگر حیثیت ہے تو اللہ کی ذاتلال کے تعلق کی حیثیت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیات کی محبت ہے اس کی ہم نیت کریں اس پر جان دینے کا جذبہ ہم جن میں رکھیں تو انشاءاللہ کسی جگہ پر بھی خسارہ نہیں اٹھائے گا یہ کیا مت باغ آنے والے انسان کی ذمہ واری جناب رسول اللہ صلی اللہ سے لی ہوئی اور یہاں تک کہ آپ کی شان رحمۃ اللہ عالمینی کے صدقے بروز قیامت کفار کو, کو بھی فائدہ ہوگا کہ جس وقت پہلی شفاعت آپ فرمائیں گے حساب کتاب شروع ہونے کی سارے انسان تکلیف سے نکلیں گے کہ اس میں تو کفار کو بھی آپ کے رحمۃ اللہ عالمینی کا فائدہ ہوگا جنہوں نے آپ کو نہیں مانا ہوا نہ کہ ہم وہ تو چھوڑیں نام تعلق بنائیں گے یہ کرتا ہے تو نہیں کہ تین سو دفعہ درود سے پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے یہ کثرت درود والوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ خاص جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ کے تعلق میں اور سو بار صبح سو بار شام تک ضرور پڑتا رہا تین سو بار پڑھنا کل میرا خیال ہے کہ پندرہ اور بیس منٹ کے درمیان وقت لگتا ہے لیکن عادت بن جائے تو پھر ہرا مز جو ہے وہ پہلے عادت بنتا ہے پھر عبادت بنتا ہے تو عادت بنانے کے لیے ہم تو کچھ کوشش تو کریں پھر اللہ کرے کہ عبادت کر لیں تو انشاءاللہ یہ ایک سرمایہ ہے اور بہت تھوڑا وقت ہے دنیا کا بہت ہی تھوڑا وقت ہے بہت جلد بلاوا ہو جائے گا اس میں طرح مریض کو کہتے تھوڑا صبر کر لو تھوڑا صبر کر لو آپ ہاں جی ڈاکٹر نے ایک دن کی پرہیز بتائی ہوئی ہے بس میں دو گھنٹہ رہے گا ایک گھنٹہ رہے گا آدھا گھنٹہ رہے گا بس پرہیز ختم ہوا چاہتی ہے سمایت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں میں سناتے تھے نا کہ لسائ فرحتان دار کے لیے دو خوشیاں ہیں دو فرتیں فرحت الن عمد الفطار اور فرحت الن عمد القائے ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے اور ایک اللہ کے دیدار کے وقت فرماتے تھے کہ یہ دو روزوں کا تذکرہ ہے ایک جو ہے تو سوم رمضان یا تر فجر سے مغرب تک ہے اور ایک سو میں حیات جو پیدا ہونے سے موت تک ہے موت کا وقت آئے گا شاہد نظیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بلان صاحب کے پیر گزرے ان کا شعر سناتے تھے بلا بلا سے نظام میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے ہمارے مولان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وقات ہوئی تو پہلے ساتھی نے جو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے, پہلے آدمی خواب میں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ بس اب آرام سے ہو گیا یہ آرام سے بس ابھی ابھی آرام مر گیا تو کسی سے ملنے کی آمیدیں, کسی سے چھٹنے کا غم نہیں حضرت مار بن جا سب ابھی اللہ نبے سال کی عمر میں میدان جنگ میں لڑ رہے تھے روزہ رکھے ہوئے حالت روزہ میں نبے سال کی عمر میں اور میدان جنگ مجائز جو ہوتا ہے نا زندگی کیا خرید لمبے تک جوان لیتا ہے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے جذبے کو لے کر چلتا ہے تو بڑھاپا کمزور یقین والوں پر چھا جاتا جاتا ہے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں نوے سال کے لڑ کی عمر میں اللہ نے روزے کے عرص اور رفتار کا وقت ہے. تو اور نے فرمایا کہ اپنے خادم سے لاؤ. اس گفتاری دودھ آگے کیا انہوں نے کہا واہ واہ واہ واہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نے فرمایا تھا کہ زندگی میں تیری آخری خوراک دودھ ہوگا تو میری آخری خوراک پہنچ گئی ہے اب میں ملنے والا ہوں تو چاہے کسی کا کوئی پیغام کوئی سوال جواب پشتوں میں کہتے کوئی سوال جواب ہے سب سوال جواب بھی ان جاتا ہوا ہے کیا ہے کسی کا کوئی پیغام کہ بتا دے بس افتار کی اور آگے بڑھے اور بس صحیح بلال کے واقعات میں جو فات ہو رہی تھی تو روئی اس نے کہا واہ حزن واہ حزن ہائے افسوس آئے ہاں تو جواب میں کہا وات تربا وات تربا ردن کے لاہبا محمد وحب کیا ہوا واہ ہوا کیا مزے کی بات ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے ہاں جی اور ان کی جماعت سے ملیں گے ہماری تو خوشی کا دروازہ کھل رہا ہے اور آپ جو ہے واہ واہ نہ کہہ رہی ہیں جسرن یو سلحیب ار الحبیب موت تو پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے دنیا والے بنے دنیا کسی چمکے ہوئے ہیں دال ساگ گئی سبزی کے کھانے کے لیے ہاں جی اور ان پتھر کے مکانوں کے اندر چمٹنے کے لیے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو بتا دیا جائے کتنی بڑی دنیا میں جائے گا وہاں پر انگور ہوگا انار ہوگا کیلا ہوگا فلاں ہوگا فلان چیزیں ہوں گی تو وہ کہے گا ہی. ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہی حیض کا خون اصل ہے صحیح حال ہمارا دنیا کے پیڑ میں پڑے ہوئے دنیا کے مردار چیزوں کے ساتھ چمکنے کا ہمارا سب کا ایک حال اگر آخرال کی طلب ہو جائے تو پھر آدمی ان میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے نیت سے چلے گا ان چیزوں کو بزا خود مقصد بنا کر نہیں چلے گا اور آپ سے زیادہ اچھا چلے گا یعنی بیان کروں نا لوگ کہتے ہیں دنیا نہ ہوتا ضرورت ہو رہے کہ دنیا قابل خدا پر ریکری نا کہ دنیا ایسا دل کالا کرتے ہو کہ دنیا کے کت ہو اور کام کر کسی کو نہیں چھوڑتے ہو کہ واقعی دنیا کے کام کا دنیا کے لیے تو نہیں چھوڑتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے اس سے زیادہ جلدا گسک کرتا ہے آدمی میں احتکام ہمارا ختم ہوا تو میں گیا وہاں پر گھر پر گیا تو میرا جو پڑوسی تھا یہاں پروفیسر تھا ایک تو وہ کمسٹ ہوتا تھا سر میرا سال کا ملنا ملانا بڑا اچھا ہوتا او او تھا تو جب میں گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک ایسی چیز شروع کر رکھی ہے کیسے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے کسی کا نہیں رہتا ہے سب سے کٹ کٹا جاتا ہے تو میں دیکھتا رہتا رہ تھا کہ وہ اپنی زہریت کو اس طرح فلسفیادہ اور اس طرح کے طریقوں سے مجھ پر وہ اس کی دعوت میری طرف پھینکا کرتا تھا تو صحیح اس نے یہ کے آدمی جیسے اس ترتیب کا آدمی کسی کا نہیں رہتا میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ترتیب سے تو بجے کے سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے بس نہ کوئی ترقی ہو سکے گی نہ کوئی کام ہو سکے گا اور بس پھہار کے آگے آدمی جو ہے بس ایسے ہی کشکور اٹھائے پھرتا رہے گا تو میں نے کہا میں نے کہا جی واقعی آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس بازی کہیں کا بھی نہیں رہتا کسی کے کام کہیں نہیں رہتا جس ترتیب پر ہم چل رہے ہیں میں نے کہا میں نے کہا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی تو ذرا خوش ہوئے ذرا اور نے کہ باقی کیا کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس ترتیب سے کسی کے کام کام نہیں رہتا بس فقط اللہ کے کام کر جاتا ہے پھر اللہ جو عمر کرتا ہے تو اس کو کرتا ہے اور ذرا تندی کے ساتھ کرتا ہے دردی کپڑا کو کاٹتا ہے نا اب جو ہے یعنی وہ کپڑا خرید کر لایا ہو جی امداد صاحب شادی کے لیے بڑا مہنگا خوبصورت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے دلہے بنیں گے تو اس پہ پہنیں گے کتنا لطف آئے گا جی دردی کی بات کاٹ کاٹ کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھینک دیتا ہے تو دیکھنے والے گا کیا کہ آپ نے کیا کیا اتنا قیمتی کپڑا کاٹ دیکھئے کاٹ تو دیا ہے اب اس کو گانٹھیں گے اور جب اس کو گانٹھ لیں گے پھر جب تم پہنو گے تو پھر دلہے میں بنو گے کاٹ کے پھر جب آدمی پہنتے ہمارے یہاں طلبا تھری پیس سوٹ بناتے تھے نا تو ہمارے باس والے آج یہ کیا ہے گھروں کا کافروں کا لباس بنا ہوئے اور بھاگتے تھے کس نے بنایا میں لڑکی ہوتا تو آپ سے ہی شادی کرتا ہوں <laughs> بڑے, خوش ہی ہی جو جو بڑے خوش ہو جاتے ہیں سر بس یہ بنایا یہ بڑا خوش ہو رہا ہے پھر آ رہے جی چلو یار سر سے ملنے کے لیے جائیں <laughs> ہمارے پاس کیا ہے کہ ہیں میٹھے بولو میں جادوئے تو درزی کپڑے کو کاٹتا ہے کاٹنے کے بعد پھر گانٹتا ہے اور گانٹنے کے بعد پھر کام کا بنتا ہے ہاں جی تو ہر کسی جب کٹ کٹا جاتا ہے آدمی اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ کے امر کو لے کر پھر دنیا میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی جنت کا نمونہ بنتی ہے اور باقیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے کیا تو بحر اللہ نے عدم بڑا نظارہ ایک ہزار غلام کھیتوں کام کرنے والے آج پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے لینڈ کے ایک ہزار مظاہرے نہیں ہوں گے ایک ہزار غلام کھیتوں میں کام کرنے والے اور کہنے والے کہ جب کھیت میں کام کر رہے ہوتے تھے تو دیکھنے والے آدمی کا خیال ہوتا کہ اتنا بڑا دنیادار آدمی ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں آخرت اور دین سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن وہاں سے جب آتے تھے مسجد میں اور دین کے کام میں آتے تھے پھر دیکھنے والے آدمی کا خیال ہوتا کہ شاید اس آدمیوں کو گجنے کی واقفیت ہی نہیں میرے علما نے کتاب میں لکھا ہے کہ سو کنال آدمی کی زمین ہے اسی کنالوں سے کاشت کی بیس کنال سستی سے رہ گئی تو ایک یہ مسلمان زمیندار خدا کے نزدیک مجرم ہے آمد. کہ اس نے بیس کنال کے وسائل کو دوسرے انسان اپنے اوپر اور دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے بند رکھا نہیں کاج کر سکتا تھا دوسرے سے کاشت کر لاتا کیا آدمی اور عثمان علی آدمی کے پاس اپنا قرض اتارنے کے لیے امداد مانگنے کے لیے تو رات کو جایا تو داخل ہوئے دیکھا چار خاص پر غصہ کیا کتنی موٹی باتیں گالی ہے اس نے اتنا زیادہ تہل گلے گا ہم کہاں پھر جی تہل کی بات پر ایک آدمی لڑ رہا ہے تو خیرات کیا دے گا جیسا لوگ کھا کرتے کہ ہی بڑے کنوز ہوتے ہیں ہمارے ایک مزاحیہ والی صاحب آتے تھے تو پشتے میں ولیشی کہ بال بھی جب سخی ہو جاتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے کہ باقی تو سارے کام قیوب صاحب یاد ہے نا کہ جب وہ سخی ہو جائے وہ سخی ولی ہے باقی تو سارے کام کر رہا ہے سکھاوت رہ رہی ہے نے کہا کہا پہ رہی جی پتہ نہیں ہے آدمی کچھ دے گا بھی کہ نہیں دے گا صبح ایسے ہی اجازت مانگ کے جا رہا ہے کہ آخر بھائی آپ کا کیا کام کے بعد نہیں کچھ کام کہا یہ جی اتنا ہزار کا مقروض ہوں آپ بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے خیر کا دور تھا اتنے ہزار لاکھ اس کے ہاتھ میں تھما دی آدمی کو حیرت تو اس لیے رہے ہیں کہ یہ مال تو اللہ کی امانت ہے میں تو نہیں کہ میں اس کو زائر کر رہا ہوں تو اللہ کے امانت ہے اس سے پوچھو ہمارے پوچھ ہوگی اس سے اس اس کو کر رہے ہیں کہ اللہ کا مر ہے کر رہے ہیں اور جہاں جہاں اللہ کمر ہے تو بہتر ہے بہتر ہے خرچ کر کہ اس کا جو تبو کا لشکر ہے کتنا صحیح تبوک کا لشکر کسی کو یاد ہے غزب تبوک کا لشکر کتنی تعداد تھی جی جی تیس ہزار تیس ہزار ساڑھے سات ہزار کا نہ دس ہزار کے اخراجات عورت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی پیائی <سؤال> لشکر کا خرچہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے دی غزب تبوک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاحیت مسنڈے کو لے کر آئے اور آپ نے فرمایا آپ کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ کرے اس کو ضرورت تھی جائز سفی جو ہوتے ہیں نا جائز وہ جگہ جا کر گمراہ ہو جاتے ہیں نا تب اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی یہ اس مقام والے آدمیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو ایک تنقید گبراہ عمل کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور یہ, یہ مقام جس پر ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مستحقباد میں بھی اتنی کوشش کرنی ہوتی ہے جتنے باقی بہت فرائض اتنا کر رہے ہوں اسی پر یہ بات ہو جائے بدر والوں کو کہا کہ بدر والے اگر اس کے بعد بھی کوئی گناہ کریں تو ان کی بخش ہوئی ہوئی ہے ان کو اللہ نہیں پکڑے گا کیونکہ شریعت کے امال جو ہیں وہ جب تک قل ہے اس وقت تک معاف نہیں ہے کسی پر آخ تک وہ ان کے بارے میں آج فرمایا کہ یہ اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے ایک چھائی لشکر صاحب اکلام نے دنیا, دنیا کمائی ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا مال و دولت کمایا ہے لیکن یہ اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے کمایا ہے یا دکانداری کی ہے لیے کہ کسانوں کو فائدہ پہنچے ان کی خدمت اور خدمت خلق کے لیے کی زمینداری کی ہے تو خدمت خلق کے لیے کی آپ سے گورنمری کی ہے تو خدمت خلق کے لیے کی فکر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجار فرمائے ان کے پاس جو افسر آتے تھے ایک اخبار بڑا تھا کہ افسران صبح صرف کیا رہے تھے تو وہیں پر اس میں سے کسی ساتھی ہوئی کہ ان قریب یہی افسر صبح کے انچارج ہونے والے ہیں سارے اللہ کیسے ہو گئے اس سال نے دیکھا کہ باقی ان لوگوں کو لاچارج کیا جو آ کر حاضر حضرت خدمت ہوتی تھا ہاں بات یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب جو تھے وہ یہ سرکاری افسر جو آتے تھے تو ان کو وظیفہ پوچھتے تھے وظیفہ بتائے تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ اپنے سرکاری کام خدمت خلق کی نیت کے ساتھ کیا تھا یہ وظیفہ اپنے کام خدمت خلق کی نیت کے ساتھ کیا تھا بعض بار ہمارے موری صاحبان آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیا کریں بڑا جلدم گینتے ہیں کیوں جی پہلے یہ جی پڑھاتے ہیں مدرسے میں اور امامت کراتے ہیں ان کام کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں بعض تنخواہ رہتا ہے اس پر ہم تو دین کو بیچتے ہیں جو متقی اللہ کے تلق والے ہوتے ہیں واقعی وہ ہو. پریشان ہوتے ہیں ان کو غم ہوتا ہے کہ یہ بس کیا کریں تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اللہ معاف کرے جی بس بغیر تنخواہ کرنا چاہیے تھا ہمارے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ ان کی مثال موسلم کی والدہ صاحبہ کی طرح دودھ تو اپنے بچوں کو پلانا تھا اللہ الٹا لنخواہی مقرر کر دی اور نقطہ ہو رہی ہیں اور شفقت محبت کی وجہ سے جو بیٹے کے لیے دل میں ہے اور تنخواہی مقرر کر دی. مزید نام فرما دی نازہ جی؟ تو بشری تقاضہ ہے انسان کے دل کے اندر جذبہ و خیر پہنچانے کا خدمت خلق کا انسانوں کے گام آنے کا انسانوں کو سکھ پہنچانے کا سب کو تو انشاءاللہ یہ جذبہ جو ہے دل میں رکھیں گے تو جتنے دنیا کے ساتھ اور میں یہ کر رہا تھا کہ سب سے کٹتا ہے آرمی جڑتا اللہ سے اور اللہ کے عمر سے پھر ہر جی کے ساتھ جوڑ کرتا ہے ہاں اور پھر اس میں جو اللہ کا عمر پورا کرنے کے لیے لگتا ہے تو ایسی کوشش سے لگتا ہے پھر وہ تو پھر نیت عبادت ہے وہ دکان نہیں ہے نیت عبادت ہے تو کھیت نہیں ہے وہ تو نیت عبادت ہے فوج کی جب جگہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کون کون سے ڈاکٹر جائیں گے افغانستان فوج کی جنگ جب ہو بڑا سخت آلاتے ہونے کہا کرو بس بلانا سر جاؤ جی اللہ کے شان جتنے دن فوج کے بعد پر تھا ہر روز میں بس بیٹ کے ساتھ ساتھ اتنا مجھے کم اور کرتا ہاں جی میرے اپی فکیل تھے کے خلاف لڑے ہیں نا تو مریض تھے کو خاص اپریشن پر بیچ رہے تھے اندر ہندوستان تو اس نے کہا حضرت تو تیرے پیچھے دعا کروں گا تو اس درست ہے مجھے آپ کی مجھے دعا نہیں کرنی آپ مجھے آپ کی دعا کی ضرورت بھی بڑے حرام کہا کہ میرے لیے دعا نہیں کرنی فکر گئے اچھا؟ ہر وقت میرے پیچھے دھیان رکھو گے تو آدمی جو لگتا ہے ہر چیز میں وہ جذبے کے ساتھ لگتا ہے یہ دکان مکان سارے جن کاموں میں ہم چل رہے ہیں ہمارا آپ یہ صرف پیسہ کمانے کی ذکر نہیں ہے جمعے کی تقریب میں نے کہا نا کہ میں نے جو تحقیقات کی ہیں مزید علماء سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ کس خرچے کا سواب ہے مدرسے میں چندہ دینا جہاد میں چندہ دینا جہاد میں کلی اسلحہ خریدنا اللہ راہ میں پیسہ لگانا سب بہت سب ان سب میں سب سے زیادہ سواب جو ہے وہ اس پیمال کا ہے جو آپ اپنے بال بچوں کو اس کی ضرورت کا کھلانا پلانا کپڑا اس کا بندوبست کرتے بدلا تھا فی الحال سرکار میں صحیح لکھے ہوئے نا وہاں ذخیرہ سب سے بڑا سواب جب جلیل صاحب اس کا ہے پھر باقی سب کا اس کے بعد ہے الگ راستے کا جو ہے اس کا بھی سواب اس کے بعد ہے تو یہ تو ایک نیت ہے نا روزی کمانے کی ایک نیت ہے کوئی سواب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کما رہا ہے یہ جذبہ ہے کے احسانس سے ہمارے کالج میں مرسل سے والے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن لیتا ہے مختلف انسانوں میں ہاں کیونکہ ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ تک جزبے کے تحت کام کر رہے ہیں باقی لوگ تو ایسے ہی بغیر نیت کے چل رہے ہیں آپ تک جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں عبادت کتنی رکھنی چاہیے کھا پڑھائی ہے خا ہے خواہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد جس شعبہ میں بھی آدمی ہے اس میں آدمی ہمت کر کے کام کرے ٹھیک <تصفح> ہے تو اب وہ انوکھی پلوان آیا تھا اور اس نے پاکستان کے زبیر پلوان کو اچھا دیا تھا اتنے غمگین تھے مار مولانا صاحب میں گیا بڑے غمگین تھے کہ نوکی نے بیر کو گرا دی مسلمان ہو اور دنیا میں کوئی اور پوزیشن کیسے لے کہ ہندوستان میں اعلان ہوا کہ فلنہ ہندو جائے ادرائے جمنا میں الٹا تیرا ہے اور اتنے دور تک تیرا ہے اور اتنا پہلے کوئی نہیں تیسے کہ اس نے ریکارڈ قائم کر دیا تو کتنے ہی دن لگا کے تیراکی کر کر کے شاہ اس معیور رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جمنا ملٹا تیر کر اس کا ریکارڈ کو توڑا اگر لال کروایا قید ہو گیا ہندو کا ریکارڈ کو توڑ دیا ہاں؟ مسلمان کے ہوتے ہوئے ہندو کا ریکارڈ کافی کا ریکارڈ قائم ہو جائے خاصیت ہے پہلے ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے ادب ہے کوئی زندگی کا شعبہ مسلمان میں غیرت نہیں تھی وہ اللہ کے لیے کرنے والا کرنے والا اگر ہو تو اللہ کے لیے کرنے والا اگر آپ کے تو اس کے کا اٹھنا بیٹھنا اس کی ہر دا ہر حرکت ہر اشارہ تو عبادت میں قبول ہے اللہ کے طرف یہاں تک آیا حادی میں کہ ایک آدمی نے ایک جیب میں مساغ ڈالی تھی اور دوسرے میں ڈھونڈ رہا تھا اور تھوڑا سا پریشان ہو گیا اس پریشانی پر بھی اس کو ملے گی کتنی بڑی بات بس یہ آخری بات آپ کروں سب قربانی میں سب سے بڑھ کر قربانی کون سی جذبات کی قربانی جیدی. کیا آدمی کا دل کسی جذبہ کو ترک کرنے کو نہیں چاہ رہا جیدی. سے جا کر بات کر لو مجھے کساب بچی سر خبر میں کساب, خبروں خبروں خبر. ہاں؟ کساب کے بچے کے ساتھ کیسے بات کروں گا بجے میں اس میں کو چھوڑ کر اور جو ہے گردر ڈال دے اس کی جو دس بار کی قربانی سے جو ترقی ہوتی ہے وہ پر دوسری چیزوں سے نہیں ہوتی کیا اکبر حق کے آگے گردن ڈال گیا کھا گیا کتنا دلی کمزور آدمی کیوں نہ ہو کہ حق حق اس کا آگے گرد ڈال دے چاہیے کیا شعبے زندگی میں خدمت خلق رضا الہی خدمت خلق یہ نیتیں کر کے آدمی چلے ٹھیک ہے نا کوئی ڈیوٹی پر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہم آئیں گے کام کسی افسر کے لیے تو نہیں کر رہے ہم تو اللہ کے لیے اپنی روزی لال کرنے کے لیے اپنے فریجوں کو پورا کر رہے ہیں رپورٹ ہوگیٹر ہوگا یہ تو اللہ کے لیے اس کے حضور ہماری رپورٹ جائے گی اور وہاں جا کر جو ہے تو یہ ہونا ہے اور بارہ ریکا کے ہمارے ساتھیوں نے سٹینڈ لیا ہے مطلب جگہوں پر حق کے لیے اور بڑے تکالیف دیے گئے ہیں پریشان کے افسر لیکن بال آخر اللہ نے مدد فرمائی ہے اور آخر میدان کے ہاتھ میں رہا ہے تو یہ مختلف انتظامی امور میں قتل تک کی دمکیاں دیتے ہیں لوگ میں اگر اللہ کی مدد ہوتی میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ ایسے آلاتے بازائیں غیر پڑھ کے اکیلے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر یا اللہ میں تو اس بات کو تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں حق کو میں نافذ کرنا چاہتا ہوں اور یا اللہ ہے باطل واس کو رکاوٹ ڈال دیں یا اللہ مجھے تحری بدل کی محتاجی ہے اور تو ہی میری مدد فرما تو آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تبارک مدد فرماتے جمنے کی ضرورت ہے نہیں اسے آپ لے کے اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے جمنے کی ضرورت ہے در آدمی جمے تو اللہ کی مدد ضرور سامنے آ رہا دیکھا ہم اعتبار نہیں کرتے اعتبار نہیں کرتے جمتے نہیں پانچ سات منٹ کا ختم بھی ہوتا ہے ہمارا